و نبی اللہ و علی و نور اللہ درس شفا شریف ہمارا جادی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم کی سنت کی اہمیت اس پر عمل کرنا اس کی ابتدا پیروی کرنا آپ کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا اس حوالے سے قاضی اعظمال رحمت اللہ تلاڑے نے کچھ آیات ذکر کیں ان کی تفسیر علماء کی مطابق ذکر کی اور اب احادیث طیبہ ذکر کر رہے ہیں جس میں سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کس قدر آب علیہ اصلاط اسلام کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے طریقے کار پر عمل کرنا یہ ضروری ہے اور اس کے برخلاف چلنے پر کس قدر نقصانات ہیں اور کسی وعیدیں اس پر موجود ہیں اس حوالے سے کچھ احادیثی طیبہ زمال کی رحمتہ اللہ کی ذکر فرما رہے ہیں سنت کے مقابل بد ہوا کرتی ہے اختصار کے ساتھ ابھی یہاں پہ کچھ عرض کر رہا ہوں پھر آخری جو اس کی فصل ہے اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی یہاں قاضی زمال کی رحمتہ اللہ تلاڑے نے سنت پر عمل کی جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں اس میں بدعت کی مذمت آئی ہے بدعت اس کام کو بولتے ہیں ویسے تو لغت کے اندر بدععت کا معنی ہوتا ہے ایسی نوپیت چیز ایسی نئی چیز کے جس کی مثل پہ نہ ہو بغیر کسی اصل کے بغیر کسی نسل کے نئی چیز جو آتی ہے اس کو لغت کے اندر بدعت بولا جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی صفت قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بگہ یہ ذکر کی کہ بدی اور سماواتی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یعنی آسمان اور زمین کو بنانے والا اس طرح کہ آسمان اور زمین کی مثل پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ پہلے کوئی آسمان ہو اس کی طرح کا کوئی آسمان بنا دیا پہلے کوئی زمین تھی اس طرح کی کوئی زمین بنا دی ایسا نہیں بلکہ بغیر کسی نمونے کے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرما بدی اور کوئی چیز ایسی کہ جو جس کی مثل جس کی اصل پہلے موجود نہ تھی ویسی چیز کو لے آنا یہ لغت کے اندر بدعت اور اصطلاح شرح کے اندر بدعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کام کو کہتے ہیں اب اس کی پھر دو قسمیں علماء نے بنیادی اعتبار سے کی جو احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر ہے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی تمام احادیث تغیبہ کو پیش نظر رکھ کر اس بات کو بیان فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے کہ کہ بعض کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے جو صحابۂ کرام نام ارحمدوان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر بات جو قرآن و حدیث کے اندر آئیے ہر ایک کے اوپر ایمان لے کر ہود ہی یہ کہا کرتے دیکھیں ہم پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے بعض کا انکار کرتے ہیں تو طریقہ کار یہی یہ ہوتا ہے کہ اب تمام کی تمام نصوص کو قرآن کی آیات ہوں احادیث طیبہ ہوں آثار صحابہ ہوں اس کو پیش نظر رکھ کے کوئی بات بیان کی جاتی ہے یعنی فقط ایک طرف کی بات دیکھ لی جائے اور دوسری طرف سے اس کی وضاحت کیا ہوتی ہے اس کی تشریح کیا ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو جن احادیث تغیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کی مذمت فرمائی اور جن احادیث سے تیبہ میں نئے ہونے والے کام کی حوصلہ افزائی فرمائی ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر علماء نے ابتداء میں بدعت کی دو قسمیں کی اور اس کی ابتدا باقاعدہ تقسیم کی ابتدا کی وہ امام شافائی رحمۃ اللہ تراٹن کی یعنی یوں تقسیم کہ اس کے نام دیے ورنہ تو یہ چاروں کے چاروں خلفۂ راشدین سے ثابت ہیں بدا کہ جو امور ہیں وہ امور کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے یہ راشدین سے دیگر صحابہ اکرام علی مردوان سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ احادیث طیبہ کو ہمارے مقابلے میں زیادہ سمجھنے والے تھے وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے دیگر احادیث طیبہ بھی موجود تھیں اس کو پیش نظر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم سمجھتے ہوئے انہوں نے جو بعد والے امور تھے ان کو ایجاد بھی کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخری فصل کے اندر آ رہی ہے تو وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھانے والا ہے سنت کے اندر تغیر تبدل لانے والا ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی اس نے ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے یعنی وہ بدعت کے جو بدعت سیاح بدعت قبیحہ ہے ٹھیک ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے اٹھتی نہیں ہے اس کے اندر کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں آتا کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ایسی بدعت کو بدعت قبیحہ نہیں کہا جاتا یہ بدعت حسنہ بنتی ہے پھر بدعاط حسنا کبھی واجبہ بنتی ہے کبھی مستحبہ بنتی ہے اور کبھی مباح بنتی ہے ٹھیک ہے یہ تقسیم کاری اکابر علماء نے کی ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تفصیلیں آگے آ رہی ہے یہاں قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ ہی علیہ کا چونکہ بنیادی مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بیان کرنا ہے اس لیے وہ احادیث تیبہ یہاں پر اقوال علماء یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہو کہ آپ علیہ السلاط اسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ایک کس قدر ضروری ہے چنانچہ سب سے پہلی حدیث مبارکہ مشہور حدیث پاک ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت کی واضح کیا تو صحابۂ کرام تو, تو کسی الوداع کا خطبہ معلوم ہوتا ہے تو آپ ہمیں وسیعت کیجیے آپ ہمیں نصیحت دیئے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا و سنت الخلف الراشدین المحدیجین ابو علیحا بن کہ تم پر میری سنت کو اور خلفۂ راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور ان کو اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو یعنی ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو میری سنت پر عمل کرو خلفۂ راشدین مادیین کی سنتوں پر عمل کرو کم و مفت اور نئی پیدا ہونے والی چیزوں سے بچو بچوں کیونکہ ہر نو پیچ چیز یہ بدعت ہوا کرتی ہے وہ کل بدعتی بولالا اور ہر بدعت گمراہی ہے ایک اور حدیث پاک جو حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں وہ کل بولال اور گمراہی یہ جہنم کے اندر ہے یہاں پہ کل کا لفظ استعمال ہوا ہے کل کا لفظ عموم کے لیے آتا ہے لیکن اس عموم کا دائرۂ کار ہوتا ہے اس عموم کا دائرۂ کار ہوتا ہے کہ کس قدر عموم پہ دلالت کرے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے تو دم میرو کل امرحا قوم آگ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا بھیجی آندھی بھیجی جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا لا اللہ کہ جب صبح ہوئی تو فقط ان کے مکانات نظر آ رہے تھے یہاں پر ابتداء میں فرمایا کہ ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا اس کے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے مساکین نظر آ رہے تھے ان کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہوا کہ دائرہ کار تھا تباہ و برباد کس کو کیا ان کے کھیت تباہ ہو گئے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ان کے باغات تباہ ہو گئے یہ لوگ خود تباہ و برباد ہو گئے لیکن عبرت کے لیے ان کے گھروں کو باقی رکھا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ کل میں جو ہے وہ ایک دائرہ ایک کار ہوتا ہے تو دیگر احادیث طیبہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ نئی چیز کے جو حسن ہو جو اچھی ہو اس کے ایجاد کرنے کی خود اجازت دی اور کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں ارشا فرمایا من سنن سنتن حسن فی اسلام پر اجروحا و اجرومن امین ابھی کہ جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے کام کو ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کسی طرح کی کمی واقع ہو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی فرمایا کہ الحلالی کتابی حلال وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِ حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے کتاب کے اندر حرام کیا وَمَا سَكَتَ عَنْهُ من غَيْرِ نِسْيَانٍ فَهُوَ عَفْوُن کہ جس سے بغیر بھولے سکوت فرمایا خاموشی فرمائی کچھ ارشاد نہیں فرمایا فَهُوَ عَفْوُن وہ تمہارے لئے معاف ہے. اصول ذابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ وہ تمہارے لیے معاف ہیں یعنی نیا ہونے والا کام جس کی قرآن و حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے اگر تو اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں تو وہ ہمارے لیے معاف ہے قاعدہ یہ ہوا اصول یہ ہوا ضابطہ یہ ہوا کہ نئے ہونے والے کام کو اصل معاف فرمایا گیا ہے معاف سے مراد اسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جب تک کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے لیکن لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا کہا کہ نئی پیدا ہونے والی چیز جو ہے وہ حرام ہوگی اس کے حلال ہونے پہ آپ کو دلیل دینا پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وما من فہو عفون جس سے بغیر بھولے سکوت فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ معاف نہیں فہو غیر و وہ معاف نہیں ہے بلکہ وہ کرنا گناہ ہے وہ کرنا حرام ہے تمہیں اس کے اوپر دلیل دینا پڑے گی کہ یہ جائز ہے تو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی بات حضور علیہ السلاط اسلام کی مانی جائے گی کسی اور کی نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے جب کہ اس کی بات حضور علیہ السلاط اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں انشاءاللہ آگے آتی ہیں فرماتے ہیں حد سنا ابو اسحاق ابراہیم ابن جعفرین الفقی حدسنا ابل اسبغن وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيف الفقيه بقراءتي عليه قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني قال حدثنا أبو بكر الآجردي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر الأسلمي وحجر الكلاعي عن العرباد بن سارية في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زاد في حديث جابر بمعناه وكل ضلالة في الدار اگلی حدیث مبارکہ جو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم آتا ہے یعنی سنت کا کوئی حکم آتا ہے جس کا میں نے حکم دیا تھا یا میں نے اس سے منع کیا تھا کہ یہ کام کرو یا یہ, یہ کام نہ کرو میں نے یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں نے حکم دیا یا میں نے منع کیا ان کاموں میں سے کوئی کام اس کے پاس آتا ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ لا ادری میں اس کو نہیں جانتا کتاب اللہ کے اندر جو ہمیں ملے گا ہم اس کی پیروی کریں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یہاں فرمایا کہ میں ٹیک لگایا ہوا نہ پاؤ کہ ٹیک لگا کے انکار کر رہا ہے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چار پائی پر بیٹھا ہوا یہ چکڑالوی ایک فرقہ گزرا جس نے بقیدہ حادث تیبہ کا انکار کیا تو اس کا جو بڑا تھا اس کا حال یہی تھا کہ وہ معذور تھا روشی طرح چار پائی پر ٹیک لگا کے بیٹھا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الفین کہ میں تم میں سے کسی کو چار پائی کے اوپر لگایا ہوا نہ پاؤں تو اسی طرح اس کا انکار ہوا کرتا تھا کہ وہ انکار کرتا تھا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کریں گے ورنہ کسی اور کی ما وجدنا کتاب ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کام کے اندر رخصت کو اختیار کیا یعنی اس میں رخصت دی گئی تھی کہ یہ کام کریں یا نہ کریں اجازت مرحمت فرمائی کہ اس کو یوں کر سکتے ہیں یعنی مشکل کی جگہ آسانی کو حضر علیہ السلام نے اختیار کیا تو بعض صحابہ اکرام علیہ مدوان نے اس سے گریز کیا یعنی اس آسانی کو اختیار کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ نہیں ہم عظیمت کے اوپر عمل کریں گے رخصت کی جگہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو اس چیز سے بچتے ہیں کہ جس کو میں نے کیا ہے یعنی جو رخصت کو میں نے اختیار کیا اس چیز سے وہ بچ رہے ہیں جس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا میں ہوں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں یعنی قوت علمی بھی میرے پاس ہے قوت عملی بھی میرے پاس ہے علم بھی ہے اور عمل بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر رہا ہوں رخصت کو لے رہا ہوں تو یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو بھی نہیں لے رہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں علم بھی کم ہے اور عمل میں بھی کم ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ تقوی اختیار کر رہے ہیں ہم زیادہ متقی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے بڑھ کر متقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں بطور تحدیث نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو میں قبول کر رہا ہوں یہ سنت کی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان صحابۂ کے علی مردوان کے بارے میں کہ جو کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے في حديث أعيشة رضي الله تعالى عنها صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه فظى الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشيةً ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں أَنْهُ قَالَ عَلَى مَنْ وَهُوَ الْحَكَمُ. قرآن مجید فرقان حمید مشکل ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کو ناپسند کرے یعنی اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو ایسے شخص کے لیے واقعی قرآن مجید فرقان حمید مشکل ہے وہ الحکم قرآن پاک فیصلہ کرنے والا ہے فہیم وہ حفیظ قرآن جو میری حدیث کو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے اس کو سمجھے اور اس کو یاد رکھے تو یہ قیامت کے دن قرآن کے ساتھ آئے گا ومن تہا ون اب اِل قرآن و حدیثی خصیرت دنیا والنی یعنی جس نے قرآن اور میری حدیث کے ساتھ کاہلی برتی اس کو کم سمجھا تو دنیا اور آخرت اس کی تباہوں برباد ہوئی امیرتوری میری امت کو حکم دیا گیا کہ وہ میرے قول کو پکڑیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں وہ یوتی اور امری اور جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کریں میرے معاملے کی اتباع کریں میرے کام کے پیچھے چلے وہ یہ طبیع سنتی اور میری سنت کا اتباع کریں یہ میری امت کو حکم دیا گیا ہے فمن رضی بقولی فقد رضی بالقرآن جو میرے قول سے راضی ہوا وہ قرآن سے راضی ہوا تو. یعنی جو میرے قول سے راضی ہے میری بات سے راضی ہے میری سنت سے راضی ہے میری حدیث سے راضی ہے وہ قرآن سے بھی راضی ہے حدیث پوری ہوئی آگے قاضی آزمال کی رحمت اللہ اطلاع لیس حدیث کی تائید کے اندر یہ ایت مبارکہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب کہ جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس بچو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ اگے ایک اور حدیث مبارکہ نکل فرماتے, فرماتے ہیں کہ وقال علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام, علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اقتدابی فہوا منی جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے روگردانی کرتا ہے بے رغبتی کرتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان نہ اشن حدیفی کتاب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین پیروی کی جانے والی سیرت وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ان کی پیروی کی جائے اسی کے اندر ہدایت موجود ہے اور نئے پیدا ہونے والے کام یہ سب سے برے کام ہیں ری سے مبارکہ فدل بن بن یعنی بن بن علاوہ, علاوہ وہ زیادہ ہے اصل بنیاد تین علم ہے آیتیں محکمہ یعنی غیر منسوخ آیت غیر منسوخ آیت محکم آیت جو غیر متشابہات ہوں او سنت قیمتن یا وہ سنت کے جو مستمرہ ہو ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے سنت دا متواترہ ایسی سنت او فریدتن عادلتن یعنی ایسا حکم کے جو عدل والا ہو یعنی جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کے اندر کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ ہو تو ایسا فیصلہ جو ہے یہ بھی علم ہے باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے علاوہ یعنی حضرت سعیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کرنا یہ بدعت کے مطابق کثیر عمل سے بہتر ہے یعنی بدعت کے مطابق اگر کثیر عمل کیا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق قلیل عمل کیا جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگرچہ کہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ عمل بدعت کے مقابلے میں بہتر ہے اچھا ہے وقال علیہ السلام اندا الجنتا کہ حضور علیہ السلاق اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں سنت کے سبب داخل فرماتا ہے جس پر اس نے عمل کیا جس سے اس نے دلیل پکڑی اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا اور ارشاد فرماتے ہیں و عن ابي هريره اللہ الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بالسنه عند فساد امتي له اجر من الشهيد کس سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فساد کے وقت جب کہ وہ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والا اس سے دلیل پکڑنے والا اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے یعنی اکثریت سنت کو چھوڑ چکی ہے اس کے بعد وہ شخص اس سنت کو زندہ کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فرماتے ہیں سنت کی اہمیت کو بنی اسرائیل, علی ملتن کہ بے شک بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں کے اندر متفرق ہوئے یہ سترہ صاحب کرام علی مرزمان سے مروی حدیث مبارکہ انتی تفتری کو اللہ اور میری امت جو ہے وہ بہتر فرقوں کے اندر متفرق ہوگی بٹ جائے گی کلھا فنار واحدہ تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے سوائے ایک قالوا ومنہم صحابہ کرام علی مددوان نے اس کی کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضور علی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے الذی انا علیه اليوم واصحابی وہ کہ جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ کرام علی مددوان ہیں یعنی حضور علی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جس چیز کو اختیار کرنے والے ہیں جس چیز پر عمل کرنے والے ہیں اسی پر جو عمل کرتا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنتی ہے اور یہ اہل سنت و جماعت ہیں الحمد للہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو بھی لینے والے صحابہ کرام علیہ الردوان کے بھی طریقۂ کار کو لینے والے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام علی اردوان سے متصور ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہیں آگے ایک اور حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں جس کی تفصیل اور آگے جا کے آئے گی ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ طلع عنہ سے مروی ہے قال علیہ السلام حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا کہ مجھے زندہ کیا ومن احیانی کان معی فی الجنہ اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا ایک روایت کرتے ہیں وَأَنْ بن عوفن ان وسلم قال لبلال بن یعنی امر بن عوف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا من جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا حالانکہ وہ مٹ چکی تھی تو اس کے لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے اوپر اجر ہوگا جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کی مثل اس کو بھی اجر ملے گا اور ان لوگوں کے اجروں میں سے کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگرچہ حدیث جو ہے وہ سندن ضعیف قرار دی ہے علماء نے لیکن برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر یہ حدیث مبارکہ دیگر احادیث مبارکہ کے مطابق دلالت کرتی ہے ومن ابتدع بدعتن کہ جس نے کوئی بری بدعت ایجاد کی ومن ابتدع بدعتن ایک, ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فسی ہوا کرتا ہے اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے کہ جس نے کوئی بری گمراہی والی بدعت ایجاد کی لا رسول جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرے گی اڑ ہی مثل آسامی من عامی لبیحا جو لوگ بھی اس بدعت کی پیروی کرتے رہیں گے اس شخص کو بھی اس کا گنا ملتا رہے گا لا یون من اوزاری نا سیا جو عمل کر رہے ہیں ان کے گناہوں میں سے بھی کوئی کامی واقع نہیں ہوگی یہ سنت کی اہمیت احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کی اب جو ہمارے اصلاف ہیں وہ سنت کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں اس حوالے سے فصل کا ذیا کی رحمت اللہ تلاڑ ذکر فرما رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں فصل فیما ورد عنی صنفی وی ابتبا سنتی و ابتدا اب ہدی ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم یعنی یہ جو فصل ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ اسلاف و آئیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کی سیرت کی پیروی کیا کرتے تھے اس حوالے سے ان کے و واقعات کے اوپر یہ فصل موجود ہے چنانچہ سب سے پہلی حدیث مبارکہ متبع سنت جن کی سنت کی اتباع تمام صحابہ کرام علیہ مردوان میں ممتاز ہے سب سے زیادہ سنت پر عمل کے جو واقعات اور جو معاملات ملتے ہیں وہ سعید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ملتے ہیں ان سے ایک شخص جو خالد بن اسید کی آل میں سے تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم قرآن کے اندر سلات الخوف تو پاتے ہیں سلاۃ الخوف کا تذکرہ صورت النساء کے اندر موجود ہیں سلاۃ الحضر بھی پاتے ہیں یعنی جو نماز کا حکم ہے یعنی جب سفر کے اندر نہ ہو سفر میں نہ ہو حضر کے اندر ہو مقیم ہو اس وقت کی نماز کا تذکرہ بھی پاتے ہیں لیکن نماز سفر کا تذکرہ موجود نہیں ہے یعنی سراہتن موجود نہیں ہے سراہتن موجود نہیں ہے ورنہ سلاۃ الخوف کے زمن کے اندر موجود ہے سلاۃ الخوف کے ضمن میں موجود ہے تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات انشاء فرمائی کہ اے میرے بھتیجے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور فرما تھے وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ہم کچھ نہیں جانتے فَإِنَّمَا فا نَفْعَلُوا كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُوا بس ہم وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے قال حدثنا قاسم بن أسبغ وظهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد فقال ابن عمر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفہ انہوں نے کچھ احکام جاری کیے ہیں الخذ تصدیق ان کے مطابق عمل کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بچا لانے والا ہے وہ قوت دین اللہ اور یہ چیز یعنی ان کے احکام پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قوت ہے طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے دین قوی ہوتا ہے اور کسی کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم و کے مقرر کردہ کام آپ کے خلاف کے مقرر کردہ کاموں کو تغیر و تبدل اس میں لے کر آئے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ورن نذرفی رای من خالف اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو اس کی بات پر غور و فکر کرے اس کی بات پر غور و فکر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کی بات حضور علیہ السلاط کی بات کے خلاف ہو جس نے ان حضرات کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے خلاف کی اقتداء کی وہی ہدایت یافتہ ہے جس نے ان کے کاموں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی تو اسی کی مدد کی جائے گی اور جو ان کی خلاف ورزی کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو اللہ تبارک وطن اس کو اسی کی طرف پھیر دے گا جس کی طرف وہ پھرتا جا رہا ہے مسلمانوں کے راستوں کو جو چھوڑتا ہے مسلمانوں کے طریقے کار کو جو چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں انا میں ہوں انا خیر من کل کہ میں ہر ایک سے بہتر ہوں میں نے ہی دین کو سمجھا باقی نہ آئمۂ مشتہدین نے سمجھا نہ تابعین نے سمجھا نہ صحابہ کرام علی مردوان نے سمجھا فقط میں سمجھنے والا ہوں دین تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پر چلتا ہے تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف وہ پھرا ہے اور ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے اور جہنم بڑی بری پھرنے کی جگہ ہے تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ان حضرات کے طریقے کار کو چھوڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومنین کے راستوں سے ہٹتا ہے۔ فرماتے ہیں وقالا عمر بن عبد العزیز سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولات الامر بعده سنن الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغجيلها ولا تبديلها ولا النذر في رأي من خالفها من اقتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرهم قل حسن یہ پیچھے گزر چکی ہے سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے میں نجات ہے یہ فرما کہہ رہے ہیں ابن شہاب زوری رحمت اللہ تعالی تابعی وزرگیں فرماتے ہیں کہ مجھے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا ہے اس کے لیے نجات ہے وَقَتَبَ عُمَرُ بِالْخَطَّابِ إِلَى عُمَّالِ بِالتَّعَلُّمِ السُنَّةِ وَالْفَرَائِدِ وَاللَّحْنِ اَيْا الْلُغَةِ وقال إِنَّ اپنے گورنروں کو یہ لکھ کر بھیجا کہ سنتوں کو سیکھو حضور السلط اسلام کے طریقہ کار کو سیکھو فرائض کو سیکھو اور لغت کو سیکھو بعض لوگ تم سے قرآن کے ذریعے جھگڑیں گے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کے رکھو کیونکہ جو حضرت علیہ السلام کی سنت کا علم رکھتا ہے وہی کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھتا ہے یعنی حضرت علیہ السلام کی سنت اپ کی احادیث طیبہ کے بغیر قران کو نہیں سمجھا جا سکتا وہ فی خبر ہی حین صلا بذل حلیفتی رکعتین فقال اصنع كما رایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا علیین حین ترنا فقال له عثمان من الناس ولا اعمل نبی محمد وسلم یعنی یہ روایت آپ نے بخاری شریف کے اندر بھی پڑھی کہ حضرت عثمان نبی اللہ عنہ حج تمتو سے منع کیا کرتے تھے اور حجان سے منع کیا کرتے تھے وجہ ان کا اشتہاد تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج تمتو اور حج قرآن یعنی قرآن کا مطلب کہ ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لی یا ابھی طواف کے چار چکر نہیں کیے عمرے کے طواف کے اور اس سے پہلے جو ہے وہ حج کی نیت کر لی تو اس کو حج کران کہا جاتا ہے اور حج تمتو کے جس میں اشور حج کے اندر عمرہ کرنے کے بعد حج کا احرام باندھنا اور حج ادا کرنا یہ حجیں تبتو کے لاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں یہ اپنے اشتہار کی بنیاد پر سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے جبکہ عرب کے بہت سارے قبیلے جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی اسلام نہیں لائے تھے راستے کے اندر خطرات ہوتے تھے تو اس لیے اس کی اجازت تھی کہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ ادا کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ اس کو درست نہیں سمجھا کرتے تھے کہ بعد میں یہ کام کیا جائے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا میں نہ نبی ہوں نہ میری طرف واہی کی جاتی ہے لیکن جو اللہ کی کتاب کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حکم ہے اس پر میں اپنی طاقت کے مطابق عمل کروں گا لہذا آپ اسی کا فتوا دیا کرتے اور آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے کہ آپ حج قرآن کیا کرتے تھے حج حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خیر اشتہاری یعنی متوسط طریقے سے سنت پر عمل کرنا یہ کسی بدعت والے کام کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں اگرچہ کہ وہ متوسط انداز میں کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی بدعت والے کام کے اندر آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ساری تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جو بدعات ہیں اس کی قسمیں ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ کون سی بدعت یہاں پہ مراد ہے بدعت سے مراد جو ہے وہ, وہ بدعات کے جو سنت کو اٹھانے والی سنت کے اندر تغیر تبدل کرنے والی ورنہ ان تمام کے حوالے انشاءاللہ آتے ہیں کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خود انہوں نے بہت سارے امور وہ سر انجام دیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس کے اندر نہیں تھے وہ دین کے اندر داخل ہیں وہ فرماتے ہیں ابن عمر السفر من کہ سفر کی جو نماز ہے وہ دو رکاتے ہیں یعنی زہر, اثر اور عشاء کے فرض یہ دو دو پڑھنے ہیں اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے یعنی حضور علیہ السلام نے یہ مقرر فرمایا اس وجہ سے وہ مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں کہ چار رکاتے ہیں اگر یہ نیت ہے تو کفرہ اس صورت میں یہ کفر ہے اس صورت میں کفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا یہ کفر ہی بنے گا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرال اسلام کے طریقے کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آگے انشاءاللہ بڑے خوبصورت واقعات صحابہ کرام علیہ مردوان کے اور بزرگوں کے موجود ہیں کہ کس طرح سنتوں پر عمل کیا ہے اور پھر آخر میں انشاءاللہ تبارک تبارک تعالی جو بدعت کی بہا ہے اس کا تذکرہ ہے اللہ تبارک پتہ ہم سب کو درس شفا کی برکت فرمائے آمین بجاہین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم